الحمد للہ تین باتیں ہیں ایک امام کے لیے ایک مقتدیوں کے لیے اور ایک مشترک امام احمد ابن حمبل رحمہ اللہ جہادی سفر پر کہیں جا رہے تھے راستے میں انہوں نے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی نماز پڑھ کے وہاں سے چلے گئے پھر ان نمازیوں کے اندر جو کمیاں کو تہیاں دیکھیں اس کے بارے میں انہوں نے خات لکھا جو رسالہ سلاخ کے نام سے مشہور ہے مطبوع ہے مجموعہ رسائل اس سلاح کے عنوان کے تحت مختلف رسالے تباہ کی ہیں مرکز اور بہت ان کے اندر بھی موجود ہے اور بھی کئی کتابوں کے ساتھ میں فی ہو کر چھپتا ہے تو چند ایک باتیں جو یہاں پہ نظر آئیں میں نے بھی سوچا کہ جمع ہیں احباب حالِ دل کہلے پھر شاید یہ التخا سے دلے دوستاں رہے نہ رہے پہلی بات جو مقتدیوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں چند ایک دعائیہ کرمات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ کار تھا کہ آپ نماز کے دوران جہاں پر دو والی کوئی بات ہوتی آپ رک کر دعا آ فرماتے جنت کا ذکر ہوتا جنت کا سوال کرتے جہنم کا ذکر ہوتا اللہ کی سزا اور عذاب اور اعتاب کا ذکر ہوتا رک کر اللہ سے پناہ مانگتے اس عذاب پھر یہ طریقہ کار ظاہری بات ہے کہ نبی صلاح و اسلام نے اختیار کیا تو کے لیے روا اور جائز ہے اسی طرح یہ بکرا کی آخری آیات جو کلمات ہیں ان پر آمین کہا جانا چاہیے کوئی حرض نہیں لیکن جہرن آمین کہنا وہ ثابت نہیں اس موقع پر جہرن آمین کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہاں آپ اپنے دل کے اندر آمین کہے اسی طرح رحمت والی آیات پر دعا مانگنی ہے دل میں مانگیں اونچی آواز نکالے بغیر سورہ فاتحہ کے بعد امام کی ولدواری کے بعد آدمی اونچا کہنا وہ خالد ہے دوسری بات جو امام صاحب سے متعلق ہے وہ سب کے سامنے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اگر امام بھول جائے تو اس کو یاد کروائیں یہ یا آپ کی ذمہ داری دیکھا یہ گیا ہے کہ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور پتہ نہیں شاید مقدریوں کے ساتھ ناراض ہیں یا کیا چکر ہے پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھتے کھڑے ہو کر اللہ اکبر صاف پیچھے ساری بیٹھی ہوئی ہے مختری وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر رہے ہیں نہ سخت بندی درست ہے نہ لوگ نماز کے اندر شامل ہیں یعنی کہ کوئی ترتیب ہی نہیں جبکہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ امام کا خریدا ہے کہ جب بھی جماعت کھڑی کرنے لگے تو سفوں صحیح ہو پھر نواز کا حال حال لیکن اگر امام اس بات کی طرف توجہ نہ دے تو یقیناً وہ مفتری پھر ٹھیک ہے جو جہاں پہ کھڑا ہے کھڑا رہا ہے وہ بریدریوں والی مسجدوں کا جو حال ہوتا ہے وہ نسارہ بن جاتا ہے ابھی یہ دو لگتے غالباً ایسی گزری ہیں کہ درمیان میں اگلی ساخ ٹوٹی ہوئی ہے بندہ ہی کوئی نہیں پیچھے بھی ساخ بنی ہوئی ہے اس سے پیچھے بھی بنی ہے اور اگلی ساخ ہو کوئی نہیں یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سب بندی کا اہتمام کرے لیکن اگر وہ اہتمام نہیں کرے گا تو یقیناً وہ معاملہ خراب ہو جائے گا کسی نے کہا تھا کہ شمع محفل ہو کے جب تو شور سے خالی رہا تیرے دیگانے بھی اس لذت سے بے گانے رہے جب امام صاحب شور سے خالی ہو جائیں تو پھر مقتدیوں کا بھی حال کوئی نہیں ہوتا تیسری بات جو امام میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ کسی دور میں ہم چھوٹے ہوتے سنا کرتے تھے آج کل تو سننے کو کم ہی ملتا ہے ملا جی کا ختم شریف بخش حرم شریف اس میں ایک مسرا یہ بھی تھا شدہ حرم شریف تو ہماری یہ جو سفین پرانے مزید پڑھنے کی خرابیوں کے اندر یہ شدا حرم شریف والی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم یہ طریقہ کار نہیں ہے فلا ایسے انداز پرانے مجید کو پڑھنے کے ایسے انداز کو سن کر دلی دکھ ہوتا ہے دماغ پھٹنے کو آتا ہے جی جاتا ہے کہ بندہ خود ہی یہاں پہ ہی ختم ہو جائے عجیب انداز یہ چلو رویہ بریندیوں کی طرف سے ہو ان کی تو عادت ہے وہ ایسا کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند کہتے ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل کرنے کے دعوے دار ہیں اگر وہاں پر بھی یہ کہ جناب پتہ ہی اعالا من تالا مور یا مم تالا مور کے علاوہ کسی کی سمجھ نہیں آتی اور الفاظ وہ آدھے زبان سے ادا ہوتے ہیں آدھے اندر کے اندر جاتے ہیں تو یہ قرآن کے اوپر بھی ظلم ہے اپنے آپ پر بھی ظلم ہے تو اس سے بچے یہ امام اور مقتدی مل کر اس کا حل نکالیں ٹھیک ہے المبا قیام آپ نہیں کر سکتے تھوڑا کر لیں لیکن سکھرا پڑے نہ پڑے کوڑا پکانے مجھے نہ سمجھ فرض قرار دیا ہے کسی نے لیکن کم کم جتنا پڑھا جائے اتنا تو صاف ستھرا ہونی چاہیے وہ تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے یہ چند ایک باتیں جو میں نے محسوس کی اور سمجھا کہ ان کو بیان کرنا ضروری ہے ہو سکتا ہے یہ باتیں کچھ کسی کو اور ناگوار بھی گزری ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ چمن میں سلق نوائی بھی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار دریافی یہ کچھ غلط باتیں ضرور ہیں لیکن حقائق ہیں ان پر ضرور درکار ہے ان پہ اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توثیق ہو